شر غابن کی آیت نمبر گیارہ مصیبت إلا بإذن الله جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے عزن سے آتی ہے مصیبت میں صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ جو تقدیر میں مصیبت لکھی تھی وہ آ گئی ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا باقی بعض معاملات میں ہم بے بس ہیں تو ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی تو اس میں صبر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ تقدیر میں لکھا تھا تو ہو گیا اب واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں مصیبت دور نہیں ہوگی بلکہ ثواب چلا جائے گا ہاں اگر صبر کریں گے تو صبر کی برکت سے اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا وم یو ام يَهْدِ یا اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عالیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے و عتی اللہ و عطی و رسول اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو قرآن پر عمل کرو یہ اللہ کی فرمہ برداری ہے سنت اور احادیث طیبہ پر عمل کرو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمبرداری ہے جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اور حضور کی سیرت حضور کی سنتیں اور احادیث طیبہ کو ماننے سے انکار کرے تو در حقیقت قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں کیونکہ قرآن نے فرمایا وہ عطی رسول کی اطاعت کرو تو جب وہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں فعین طلعی تم پھر اگر تم منہ پھیر لو اللہ اور اس کے رسول کی تعت تم نہ کرو اللہ رسول بلاگ المبین تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے ان کا مشن ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا اب عمل تم نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ فل یا تو اور اللہ ہی پر مومنو کو بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیا معنی ہے بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تعظیم و توقید بجا لائے اللہ کا خوف رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اب چاہے اسے بظاہر نقصان محسوس ہو چاہے بظاہر دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہوں وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یادین آمن اے ایمان والوں ان من و اولاد کم ادو ول بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں ایو لدین امن اے ایمان والوں ان نمین ازواج کم پھر ترجمہ سنے بے شک تمہاری بیویوں میں سے ولاد کم اور تمہاری اولاد میں سے بعض عدو کم تمہارے دشمن ہے فاہ ضرور پس تم ان سے بچو اور احتیاط کرو پس سلی نفرما یہاں مراد یہ ہے کہ جب بیوی بی بچے اور خاندان کے دیگر افراد گناہ پر اصرار کریں یا ناجائز مطالبات کریں یا نیکی سے روکیں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں یا آپ کو نیکی سے روک رہے ہیں تو تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں مگر تمہیں ان کی یہ باتیں نہیں ماننی جو شریعت کے خلاف ہیں عصاہد کریمہ کا نزول اس وقت ہوا کہ جب بعض مسلمان مکئی مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے تو ان کے بیوی بی بچے رونے لگے اور بیوی بی بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارا کون ہوگا ہم تو ہلاک ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہجرت کے لیے تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ انہوں نے خود ہجرت کی اور نہ کرنے دی تو وہ مسلمان بیوی بچوں کے آنسو دیکھ کر رک گئے پھر انہوں نے بعد میں ہجرت کی تو جب پہلے ہجرت کرنے والوں کے انہوں نے فضائل دیکھے اور یہ دیکھا کہ جو پہلے ہجرت کر گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر بہت زیادہ علم سیکھ لیا کہ مکئی مکرمہ میں تو حالات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے لیکن مدینہ منورہ میں تو علم کا سیکھنا آسان تھا اس صاحب کرام علیہ مردوان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ علم میں بہت آگے نکل گئے عمل میں بھی بہت آگے نکل گئے جب یہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ ہم تو بالکل کو رہے ہیں تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں نیکی سے روکا اس پر یہ آیتغریبا نازل ہوئی کہ ایمان والوں تمہارے بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں یعنی حقیقت میں تو وہ بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر شریعت کے خلاف حکم دے کر ناجائز مطالبات کر کے اور نیکی سے روک کر وہ در حقیقت دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں فاہ پس تم ان کی باتوں میں مت آنا احتیاط کرنا اور ان سے بچ کر رہنا لیکن تم انہیں طلاق نہ دو تم اپنے بچوں کو محروم نہ کرو تم اللہ کی رضا کی خاطر ان کے حقوق ادا کرو اور تم ان سے بدلے کی امید بھی نہ رکھو کہ یہ اچھا تمہیں سلا دیں گے تم اللہ کی رضا کے لیے یہاں تک کہ بال مفسرین فرماتے ہیں جب انسان اپنے بچے کی پرورش کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا پھر پرورش کا ثواب نہیں ملے گا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے دنیا والوں سے ہمیں سلے کی امید نہیں ہونی چاہیے تو جب اللہ کی رضا کے لیے رشتے داروں کے حقوق ادا کریں گے تو ثواب ملے گا وہ انتافو اور اگر تم درگزر کرو وہ تشفو اور تم چھوڑ دو وہ تغ اور انہیں معاف کر دو فی الن اللہ وفور پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ان أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ وکم تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے فتنہ سے مراد ہے آزمائش امتحان کہ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں بس جو گناہوں سے بچ جائے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا واللہ لو اجر و اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے اللہ تم جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ سے ڈرو وسم اور بات اللہ کے کلام کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو غور سے سنو وہ عطیع اور فرما برداری کرو وہ انفکو خی انف اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو خیر انف خود اپنی جان کی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو خود اپنے بھلے کے لیے کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اور لالچ نہ کرو خود غرض نہ بنو آج ساری دنیا کا نظام خود غرضی پر قائم ہے والدین اگر بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں بھی جو دین سے دور ہیں ان کے ذہن میں خود غرضی ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں بڑے ہو کر یہ ہمارے خدمت گزار بنیں گے اور اولاد والدین کا اگر کہنا مانتی ہے یا سر کو جھکا کر سن لیتی ہے تو یہ بھی اس وقت تک جب تک وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے اور معذرت کے ساتھ اگر بوڑھے والدین سے کسی کو ضرورت نہیں بھی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے بوڑھے والدین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو میں طاقتور ہو گیا ہوں اب تو پاؤں پہ کھڑا ہوں وہ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس میں بھی خود غرضی کا پہلو ہے کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں لگیں گی دنیا میں خوب مال ملے گا چلیں یہ بھی بہتر ہے کہ وہ والدین کی دل آزاری سے بچ جائے لیکن اصل جو کمال ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا آدمی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے والدین کی خدمت کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اولاد کی پرورش کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے رشتے داروں کے حقوق ادا کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تو خود غرضی اور لالچ یہ ذہن سے نکل جائے یہ واقعہ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت عیشت سے جب آپ کسی کو خیرات دیتی ہیں یا صدقہ دیتی ہیں یا زکوٰۃ دیتی ہیں امام غزالی علیہ رامہ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے یہ نہ کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا آپ اسے دے دیتی ہیں اور خاموشی سے وہ چلا جاتا اگر وہ دعا کرتا تو اس کی مرضی لیکن آپ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا حضرت امام غزالی علیہ رحمان نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیال فرماتی کہ کہیں میں یہ کہوں کہ میرے لیے دعا کرنا تو یہ اس نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے ہمیں کسی سے سلا نہیں چاہیے ہمیں نیکی کا سلا اللہ سے چاہیے تو اتنی احتیاط اللہ والے کرتے اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہر لمحے ہم کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ من یوں کا شوہ ہی کے معنی لالچ اور جو کوئی اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا فلا کا مل بس یہی لوگ کامیاب ہیں ان تقرید اللہ کردن حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یو لَكُمْ اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا وہ لَكُمْ اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا واللہ شکور حلیم اور اللہ نیکی کا سلا دینے والا حلم والا ہے رحم کرنے والا ہے گناہ کرنے والوں پر بھی کرم فرماتا ہے اور انہیں مہلت ادا فرماتا ہے عالم الغیب و العزیز الحکیم اللہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے ظاہری باتوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے وہ غالب ہے وہ حکیم ہے حکمت والا ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھیں اللہ